السلام علیکم جناب جی جناب آپ نے وہ عمر صدیق صاحب کا کہا تھا تو ان کے ساتھ ہم نے رات بات کی ہے جی تو ہم نے دو تین مسئلے ان کے ایک پہلے سب سے پہلے ایک مسئلہ ساتھ رکھا کہ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محل حوادث ہے تو ان کو مالے آوادس کا ہی سمجھ نہیں آیا کہ مال آوادث کیا چیز ہے تو آپ نے کیسے اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ان کا استاد ہوں آپ کے متعلق کہ میں ان کا استاد ہوں تو جب استاد صاحب یہ بات نہیں سمجھ رہے تو شاگرد صاحب کیسے سمجھیں گے یہ تو پریشان ہے اب ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی استاد شاغ جی استاد شاگر کا ہوگا جی سمجھ نہیں آ رہی میں نے شاگرد کہا ہوگا اچھا دلائے وہ دلائے آپ کے, کے شاگرد ہیں اچھا اچھا اچھا تو آپ یہ مسئلہ حل فرمائے کہ شاہخلاسلام صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی محل حوادث ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی جی ام ام ام ام جی ایسا کرو کہ جو آپ نے پر دیکھو نا جی یہ فوٹو کاپی کرا کر بھیج دو تاکہ میں اس کو دیکھ پر کرا دوں آپ کے پاس میرے حاجو سننا نہیں ہے کہ میں لائبریری جا کر نکالوں نہیں آپ کی ذاتی ذاتی لائبریری تو ہوگی نا آپ اس میں تو پڑھتے ہوں گے جو و آیا ہے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آج کل کر رہا تو کچھ نہیں کر رہا ہوں ہے کوئی کام کو آدمی لگا رہا تو یہ آپ فوٹو کاپی کرا کے اس پر نیچے انڈر لائن کر دیں گے ہائی لائٹ کر دیں گے وہ مجھے بھیج دیں تو پھر میں اس کے بعد آپ سے بات اچھا ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کتاب کے بھی ہیں اور چاند باتیں ہیں نقد و مراتب الجماع کتاب ہے ان کی اس کے اندر بھی ایک ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک ابن ہاضم صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا اجماع عقیدہ ہے تمام عالم اسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی کان اللہ شاہر اور خالہ کل اشیا کما اس پر حضرت جو ہیں وہ موارضہ کر رہے ہیں اور خوب اس پر جناب مطلب ہے کہ انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات غلط ہے جہان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز ہے اور جہان قدیم بن نو ہے میں نوعی یہ وہ قول کرتے ہیں اور جہان عزلی آبادی وہ کہہ رہے ہیں کہ جہان جو ہے وہ اضلی آبادی ہے لیکن افراد کے اعتبار سے نہیں نو کے اعتبار سے ہے چل یہ بھی دیں آپ یہ کلام بھیج دیں تاکہ میں سارا دیکھ کر خراب اچھا ٹھیک ہے ویسے آپ یعنی زبانی فون کے ذریعے کچھ نہیں کہنا چاہتے مطالعہ ضروری ہے پہلے پہلے مطالعہ ضروری ہے ٹھیک ہے میں یہ صفحات سارے بھیج دیتا ہوں اور پھر یہ بھی دھیان میں رکھنا کہ انہوں نے یہاں تک بھی لکھا اسی بیان جامعہ کے اندر کہ لوشا اللہ تخلّہ بہود اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مچھر پر مستقل ہو کر بیٹھ جاتا یہ کیا چلے ایسے ایسی باتیں اور پھر جہاد جوانیات ثابت کرنا میں ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کا لیکن کہنا لاج ہے سام ہے اور پھر وہ جو اپنا حضرت ابن قیم صاحب ہیں وہ بداع الفوائد کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کے قہود کے معنی میں اللہ تعالیٰ بیٹھنے والا ہے قائد ہے اشعار نقل کیے ہیں دارا قطنی امام دارا قطنی کے حوالے سے نو ہمارا تو ترجیح رہا دل دل دل دل دل اور اسی طرح جو ہیں جمع الجوش و کے اندر وہ حضرت ابن عبدالحادی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں استواب امانا جلوس ہے اور شیخ الاسلام صاحب جو ہیں وہ ہے وہ کہتے ہیں تمکن اور استقرار کے معنی میں ہے یہ بیان بجانس الجامہ کے اندر امام آم تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کو کہیں کو کہیں جلوس کو کہیں تمکن کو کہیں استقرار کو کہ جب کہ استفاق کا ان کے ساتھ آئے جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق سے بات ہے ٹھیک جی اچھا آپ پتہ لکھوا دیں مہربانی کر جی پتا بتا دیں جامع مسجد سفا جامع مسجد صفا جی ٹھیک ہے آگے ایف سو یہ آٹھ سو ستارہ نمبر ہے یعنی گلی کے اندر مسجد کا پلاٹ کا نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پہ سٹی لیتا ہوں راول پی آپ کا نام لکھ رہے ہاں جی بڑی مہربانی